رسم الحمۃ اللہ وحمۃ اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ باقی تمام باقی ہمارا سلسلہ دس کے کتاب دعوت شریف کے دعاؤں کے سلسلے میں ان میں دس نمبر آٹھ ہے اور آج کے درج میں چونکہ کل آپ کو اس سجدے میں جا کر جو تصویر پڑ جاتی ہے سہانا ربی العلّہ اس تصویر کی تفصیلات آپ کو بتا دیا تھا زیادہ سے پہلے درس میں کہ بتایا تھا کہ سجدے میں جو ہے ہاں جی سات اعضا کا زمین پر ٹکنا واجب ہے اور ناک کا زمین پر ٹکنا سنت ہے وہ سات اعضا یہ تھا کہ پیشانی دونوں ہتھلی دونوں گھٹنا اور دونوں پیروں کا بران کھٹا زمین پر ٹیکنا سز میں واجف ہے یہ آزاد ہے اور سنناک کا زمین پر ٹیکنائ سدگاہ پر ٹیکنا سنت ہے بس مکمل ٹیک کے اطمینان حاصل کرنے کے بعد صرف سبحانہ رب و بحمد ایک متا پر نا واجف ہے باقی زیادہ دن آپ پر نہ سکتے ہیں اور باعث ثواف ہے پھر سر اٹھا کر کمر سیدھا کرنا بھی واجب ہے دونوں سجدوں کے بیچ میں سر اٹھا کر کمر سیدھا کرنا واجف ہے زین گرم اس کو ضرور ذہن میں رکھیں میں نے کل بھی بتایا دوبارہ بتا رہا ہوں بہت سے لوگ ہیں ہمارے پہلے سدے سے سر تھوڑا سا اٹھا کر ہیں ایک دو بالش اٹھا کر پھر سدے میں چلے جاتے ہیں یہ نماز باطل ہے سیاسی محمد رواج نے وقعے میں بھی فرمایا کہ ادھر جو ہے پہلے سادے سر اٹھا کر کمر سے کریں مکمل طور پر تشدد کی حالت میں آ جائیں اور اس طرح آنا اور امنان کا اطمینان حاصل, حاصل کریں یہ واجف ہے یہ عمل واجف ہے اس کے بعد جب آپ نے دونوں سادوں کے بیچ میں مکمل کمر سے کرنے واجب مکمل سے کرنے کے بعد پھر بیچ میں مختلف دعائیں پڑی جاتی ہیں اب یہ ہمارے داست ان دعاؤں میں ہیں تو ان دعاؤں کو پڑا جانا دونوں سجدوں کے بیچ میں دعاؤں کو پڑا جانا یہ سنت ہے اس وجہ سے عالم اسلام کے دوسرے حرقہ کوئی اسفلّہ وغیرہ پڑھ لیتے ہیں جیسے شاہ ملک جو ہے اور باقی آل سنت یہاں کوئی دعا پڑھتا ہوا نظر نہیں آتا ہاں جی ان کی نمازوں اور کوئی چپکے سے پڑھتے ہیں تو معلوم نہیں وڑھنا نہیں پڑھتے یہ لو شریف کمر سیدھا کر لیتے ہیں اس کے بعد اللہ اکبر پڑھ کر دوبارہ سجے میں چلے جاتے ہیں لیکن ہمارے بزرگاندین نے شاست علیہ رحمٰن فقہ میں بھی فرمایا ہے مناسب دعائیں پڑھ لیں اور امیر کبیر علیہ رحمٰن نے یہ دعائیں دعوت میں دے دیا ہیں اور حتی آپ نے ہر نماز کے لیے اور ہر زور کی نماز فرض نمازوں کے لیے البتہ زور کی فرض نماز کے لیے چونکہ اس میں چار دفعہ یہ دعائیں پڑھے جاتے ہیں چار عقد ہر عقد میں ایک ایک دعا ہاں تو آپ نے تو حتاں ہر رکعت میں جو دعا پڑی جاتی ہے دو سردوں کے بیچ میں جو دعا پڑی جاتی ہیں وہ دعا بھی آپ نے ایک مناسب دعا وہاں لکھ دیا ہے تو ان دعاؤں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس دعا کا پڑھنا سنت ہے آمیر کبیر اللہ رحمٰ نے جو دعائیں جیسے ابھی کہا ظہر کی نماز سے شروع کیا ہے آپ نے ظہر کے نماز کے پہلی عہدۂ خفیفہ میں یعنی پہلی دفعہ جب آپ سجدے میں جائیں گے سرزے سر اٹھائیں گے تو دونوں سجدوں کے بیچ میں ایک دعا کا پڑھنا پھر دوسرے میں دوسرے دعا تیسرے میں تیسرے چوتھے میں چوتھی دعا کا پڑھنا اس طرح آپ نے چار مختلف دعائیں ہر رکت میں جو ہے دو سجدوں کے بیچ میں دیا ہے لیکن جن کو یہ دعائیں یاد ہو تو وہ یہی دعائیں پڑھ لیں یہ جو زیادہ بہتر ہے اور چونکہ یہ دعائیں طالب امریکہ بن سب قرآنی دعائیں. قرآن کے دعائیں ہیں قرآن چلے کا یہ دعا ہے علیہ السلام کے دعائیں کی دعائیں جو قرآن پاک موجود وہ آپ نے یہاں پر دیا ہے تو یہ دعائیں یاد ہو تو بہتر ہے اگر کسی کو یہ دعائیں یاد نہ ہو تو پھر تو کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں ہاں جی یہ دو شرطوں کے بیچ میں یہ جو دعوت نے جو دعائیں دیا ہے اگر یہ دعائیں ہو تو یہ دعائیں بہت جامع ہیں مختصر بھی ہیں ہاں جی اور اگر یہ دعائیں یاد نہ ہو تو آپ کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں ہاں جی جو آپ کو یاد ہو تو امیر گمبیر علیہ الرحمٰن سب سے پہلے جو ہے اور یہاں جو دعا لکھا ہے دوہور کے جو ہے دو پہلی رکد میں پہلی رقط میں جواب جو ہے سدے سا... میں جائیں گے پہلے سدے میں پہلی رقط کے سدے میں جائیں گے سدے سے سر اٹھا کر این دونوں سردوں کے بیچ میں جو کودہ خفیفہ ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے سیدھا کرنا ہے یہ واجب سا... ہے تو اس تھوڑی دیر اس کودہ خفیفہ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ دو سردوں کے بیچ میں قمر سیدا کر اس میں آپ نے جو دعا دیا ہے پہلی رکت کے دو سجدوں کے بیچ میں وہ دعا یہ دیا ہے اور یہ دعا قرآنی دعا ہے دعا ہی دعا پہلی رکعت ظہر کے پہلے قودہ خفا میں یہ دعا پڑھیں ہاں جی غبن عطم لانا غبن عطمین لانا نورانا وفی لنا ان کا علیٰ کلی شعین غلی یہ مبارک دعا آپ نے دیا ہے ہاں جی تو اس دعا کے بارے میں جو ہے یہ دعا قرآنی دعا ہے ہاں جی اور قرآن پاک میں جو ہے یہ دعا شورۂ تحریم میں موجود ہے اور سورہ تحریم میں موجود ہے اور اس دعا سے پہلے جو ہے جس طرح حاصل میں لکھا ہے یہ دعا مومن جو ہے قیامت کے میدان میں جب جائیں گے تو ہم ہاں منافقین بھی ان کے ساتھ میدان میں تھوڑی دیر کے میں وہ بھی منافقین بھی میدان قیامت میں ہیں مومن بھی میدان قیامت میں ہیں ہاں جی منافق جو ہے تھوڑا سا آگے چلے گا اسی مومن کے نور کی روشنی میں تھوڑا آگے چلے گا پھر ان کے لیے اللہ تعالی اس نور کو تاریخ کرے گا ہاں ان سے اس نور کو چھین لے گا اور ان کے لیے مکمل تاریخی ہوگی لیکن مومن کے لیے وہ نور اللہ باقی رہے گا اور مومن اس نور کی روشنی میں آگے چلے گا ہاں جب مومن یہ حالت دیکھ لیتا ہے کہ منافع کا تو نور اللہ نے چھین لیا اور وہ مکمل تاریخی میں گرفتار ہوگا کہ وہ ایک قدم میں نہیں ہل پا رہے ہیں اور تو ہر مومن کا ابھی نور باقی ہے وش نور میں جا رہے ہیں قرآن کی آیت بھی ہے اور بھی آیتوں میں بھی ہم آپ کو دعاتے پہنچا رہا ہوں جن میں جو ہے اس نور کا ذکر ہے تو پھر منافقین مومنوں سے خطاب کر کے بولتے ہیں اے مومنہ ہم بھی دنیا میں تمہارے ساتھ ہے ہاں جی چونکہ منافق مومنوں کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے لیکن انداز سے قابل بظاہر مسلمان ہیں لیکن مومن ظاہر باطن دونوں میں سچے مومن ہیں سچے اللہ پر ایمان رہنے والے سچے مسلمان ہیں فرق تو یہ ہیں تو جو سچے مسلمان ظاہر میں اللہ نے ان کے نور کو باقی رکھا ہوا ہے اور جو بظاہر مسلمان اندر سے منافق کافی ہاں جی ہنجہ تو ان کے نور کو اللہ چھین لیتا تو وہ شدید تارکی میں گرفتار ہو جاتے تو پھر وہ مومنوں سے خطاب کر کے بولتے ہیں کہ جو ہے ہم ہمیں بھی آپ کے نور میں سے کچھ دے دیں تو اس ہاتھ کو میں آپ کو کے ذرا منافقین کی حالت کو بیان کروں پھر یہ اس کا توجہ دے دوں تو قرآن فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون اس دن جو ہے قیامت کے دن منافق کہیں گے والمنافقات تو منافق مرد اور عورتیں کہیں گے لن لذین ایمان والوں سے ان ضرون تم ذرا ہماری طرف دیکھ لیجیے ہماری طرف ایک نظر کرو تو ہی جو ہے ان کے چہرے سے جو نور پھوٹ رہے تھے اس سے ہم نور حاصل کریں اس من کم کہ ہم تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں گے تمہارے روز سے ہم روشنی حل کریں گے لہذا ہماری طرف ذرا نظر کرو تو وہ مومن ان سے کہیں گے کہ ان سے کہا جائے گا مومن کی طرف سے کہے گا اللہ کی طرف سے کہیں گا بدھائے تو یہ کہا گیا ہے گا ان سے کہا جائے گا بدھائے تو یہ اللہ کی طرف سے کتاب آئے گا اے جو وراکم پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ تم لوگ ہاں جی پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ پھل تمس نورا پھر جو اور پھر وہاں نور ڈھونڈو ہاں جی پھر وہاں ڈھونڈو پیچھے پلٹ جاؤ اور نور ڈھونڈے جب وہ پیچھے پلٹ جائیں گے نور ڈھونڈنے کے لیے تو ان کے درمیان میں اللہ ان کے درمیان اللہ کے اور مومنوں کے درمیان میں ایک دیوار کھڑا کرے گا ہاں جی فضلی بین بینہم بےصورن تو اللہ تعالی جو ہے ایک دیوار کھڑے کرنے دے گے ان کے درمیان میں لہو باون اور اس دیوار, دیوار کے ایک دروازہ ہوگا باطن ہو فی رحمان جس میں سے اس دیوار میں سے جو مومنوں کی جانب ہے اس میں تو رحمت ہوں گے وزار اور جو منافقین کی جانب ہے اس کے باہر جو ہے منقی والی اس کے باہر طرف ہیں عذاب ہوں گے تو اس وقت جو ہے منافقین فریاد کریں گے بھئی جو ہم تمہارے ساتھ تھے یو نادون ان سے ممونوں سے انداز دیں گے ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے علم نکنماؤں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے تو ان سے ممن کہیں گے بلا ہاں تم ہمارے ساتھ تو تھے ولیکن نکم نقو فتن تم لیکن تم نے اپنے نفسوں کو خدنے میں ڈال دیا ظاہر کچھ اور باتیں کچھ رکھے و اور تم ہمارے ہم بارے میں ہاں جی برائی کے منتظر تھے تم بظاہر ہمارا خیر خواتے اندر سے تم ہمارا بدخواطے وارت تم اور تم اللہ کے بارے میں اللہ دن کے بارے میں شیک کرتے رہے و غلط کو ہے اور تمہارے آرزو نے تمہیں گمراہ کر دیا دھوکہ دے دیا حتٰ جامر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم عاشق کا آ گیا وہ غلطم بلّہ غرور اور شیطان نے تمہیں جو ہے اللہ کے بارے میں دھوکہ دے دی دیا ہاں جی تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ طرف سے ان منافقین کو خطاب آئے گا لیکن اس سے پہلے آج جو ہے قرآن باغ میں ہے اسی شرح میں سر حدیط میں یہ آتے ہیں تو آج نبصرۂ کے آیت نمبر تیرہ سے آگے منافقین کے یہ ذکر ہے اور گیارہ سے بارہ والے عدمِ اللہ فرماتے ہیں یہ عمت الرل مومن یہ میرہبی بات آپ مومنوں کو اس دن قید متن دیکھو گے والمومنات اور مومن عورتوں کو بھی کہ یس آ نور ہم بے نجے جی ہیں ان کا نور ان کے آگے آگے ہے اور وہ بے ایمانی ان کے دائین طرف بھی چل رہا ہے اور آگے بھی نون ہے تو اللہ تب سے خطاب آتا ہے بشراکم کمل عما آج تمہارے لیے خوشہبری ہو خوشابری ہو کسی چیز کے ایسے باغات کی جناتن تجرم تعت نانا ایسے باغات کی تمہیں خوشہبری ہو جس کے نیچے نہریں بیتی ہیں خالدین فیو تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے ظالق حل فضل العظم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ آدمی بھی کو نور ہوگا سامنے بھی چاہے اور آگے بھی اور یہ سرح نور والے آیت سرح تحریم میں بھی ہیں جو جس میں یہ آیت جو ہم نے کیا دعا کی طور پر امیر کبھی دی دیا ہے اس میں اللہ حمد یادین عامر ایمان والو تو وہ توبۃنس و تم اللہ کی طرف خالص توبہ کرو سچا توبہ کرو تو اس رب کو امید ہے تمہارے پروان نگار فرانکم سیات گم تمہارے گناہوں کو بٹ دے بٹا دے تم سے میں اخلاق اور تمہیں داخل کرے جنات تجرے سے باغات میں انتہا تعلّہ نہارا جس کے نیچے نہرے ہوں گے یوم اور اس دن لاہنبی وََین عمین اللہ تعالیٰ عمی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے آپ جنہوں نے ایمان لگ اور آپ کے ساتھ ان کو ذلیل نہیں کرے گا نورہم ہم یستا اور ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا اور بے ایمان ہی اور دائیں طرف بے نور ہوگا اور جب یہ دیکھتے ہیں مومن کہ ان کے آگے بھی نور ہیں دائیں طرف بھی نور ہے اور اس الہی نور کی روشنی میں آگے چل منافق منافی اللہ نے نور کو چھن لیا تو مومن دیکھتے ہیں ان میں سے خوش مومنوں کے نور زیادہ روشن ہے خوش کے نسبتاً کم ہے تو وہاں ہم دعا کریں گے ہر کوئی یا قلو نہ کھائیں گے یہی دعا جو ابھی امیر کبھی نمیا دیا ہے رب بنائے ہمارے پرو نگار لنا ہاں جی عدم تو پورا فرما آتما یو نما میں یہاں تجمہ لکھا ہے پوری طرح بر دینا ہاں مکمل کرنا بڑھانا اور پورا کرنا ان معنوں میں تو نونوں تم رات کیا ہے اے اللہ ہماری نور کو مکمل کر دے یعنی اور روشن کر دے جتنا نورانی ہونا مم... ہونا ممکن ہے وہ... وہ مکمل نور تو ہمیں عطا کرے ربا نے عمر پر عطم لنا نور ہمارے نور کو پورا کر دے ہاں جی مکمل کر دے وقف لنا اور بحث دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو ان نگا بے شک تو اللہ کل شینغذ ہر چیز پر قدرت رہنے والی ذات ہے اللہ تو چونکہ ہر چیز پر قدرت رہنے والی ذات ہے لہٰذا تو ہمارے گناہوں کو بٹھ دے تو یہ خوبصورت دعا جو ہیں کل قیامت کے میدان میں مومن بھی وہاں آئے گا منافق بھی آئے گا منافق کا نور اللہ شین لے گا وہ تاریخی میں گرفتار ہوگا اور شدید پریشانی کو مومن اس نور کی روشنی میں اس کو جیسے نے فرمایا آگے بھی نور ہیں دائیں طرف بھی نور ہیں اور وہ انتہائی اور انہیں اللہ تفصیل خطاب بھی مل رہا ہے جیسے آپ نے شرائے تاریخ تحدید والد میں پڑھ لیا ان کو خطاب بھی مل رہا ہے کہ آج خوش ہو تمہارے لیے ان باغات کے جن کے نیچے نہریں بیتی ہے اور آگے اللہ یہ فرما اور یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے مومن کو یہ خطاب ملائے گا اور منافق کو جو ہے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جی. عذاب کی خبر دیں گے توائی و برباد اور جہنم کی ان کو خبر دیں گے جو کہ باتیاتوں میں ہے تو لہٰذا یہ دعا بہت ہی اہمیت کی دعا ہے جو کی میدان خیامت میں پیش آنے والے واقعہ ہاں جی اس میں مومن کی اچھی حالت اور منافقین کی بدباختی اور ان کی شدید جو ہے پریشانی کے दे وقت ان کی کیا حال ہوتی ہے ہاں جی وہ بے نور ہو جاتے ہیں وہ تاریخی وہ تارکی میں گرفتار جاتے ہیں مومن کے آگے بھی نور دائیں طرف بے نور وہاں مومن اللہ سے مزید نور کا دعا کرتے ہیں ہاں جی تو دعا دیکھ دیکھ, دیکھ تجمہ کو بتا دیا رب بنائے ہمارے پر نگار عتم لنا تو پورا فرما مکمل فرما نورانا ہماری اس نور کو جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ اکفی الن اللہ تو ہمیں بڑھ ان اللہک الشین کا دین بے شک تو ہر چیز پر قدرت در رکھنے والی ذات ہے ہاں جی رضا نگر میں اللہ تعالیٰ کا یہی جملہ جو اللہ کل کا بہت ہی معنی رکھتا ہے انسانی سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں مضبوط ایمان اور عقیدے کے ساتھ بولے کہ اللہ تیرے لئے کوئی چیز مشکل نہیں ہے ہاں تو یہ دعا جو ہے ہم ابھی سے کرتے رہیں کیونکہ اگر ابھی آپ کا باطن جو ہے منور ہوگا ابھی آپ کا باطن گناہ آپ گناہ گناہیں بشوا کر اللہ تعالیٰ ہاں جی آپ کے دل کو روشن کرے گا کیونکہ چنانچہ زیادہ نگر امی گناہ سے انسان کا دل تاریخ ہو جاتی ہے مولا امام جاوہ سعدی علیہ السلام فرماتا ہے انسان جب گناہ کر لیتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دبا پڑ جاتا ہے پھر یہ جو گناہ بڑھتا چلا جاتا ہے وہ سیاہ دبا بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے یعنی تب پورا دل سے ہو جاتا ہے پھر وہ مکمل گمراہ ہو جاتا ہے لیکن مومن بھی جب کوئی گناہ کر لیتے ہیں اس پر سیاہ سیاح جاتے ہیں لیکن جب وہ توبہ کر لیتے ہیں اللہ کی درگاہ میں استفار کر لیتے ہیں باقی نیک کام کر لیتے ہیں ہاں جی تو پھر اللہ تعالی اس سیاہ دبے کو پھر ہٹا دیتے ہیں اس لیے ابھی ہمیں دنیا میں جو اگر ہم کل قیامت میں ہم اس اس نور کے ساتھ اگر ہم مشہور ہونا چاہتے ہیں زینگرہ تو ہمیں جو ہے بار بار اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا آ, کوشش تو یہ کریں کہ ہرگز آپ کے کھاتے میں گناہ نہ ہو لیکن انسان ہونے کے ناطے اگر خطا کو سر ہو جائیں تو میں جانگرامی نے گرامی فوراً توبہ کریں فوراً توبہ کریں فوراً توبہ کریں ایک لمحہ بھی تاخیر نہ کریں کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ لمحے بعد میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں اللہ نے کسی کو گارنٹی نہیں دیا کہ میں ایک لمحہ بعد زندہ ہوں لہٰذا فوراً توبہ کریں تاکہ آپ کا وہ دل منور رہے آپ کا جب یہاں دنیا میں منور ہوگا تو قیمت میں بھی آپ اس نیرانی چہرے کے ساتھ میدان حاصل میں اللہ کے پیارے نبی اور آپ کے جو ہے حقیقی دو داروں کے ساتھ چاہنے والوں کے ساتھ اصحاب کے ساتھ محمد محمد آپ مشہور ہوگا اور آپ جب اس نور کے ساتھ نور کے قافلے کے ساتھ آپ چلیں گے تو وہاں بھی آپ کو یہ دعا کرنے کا توحق ہوگا جب کچھ نور ہوگا تو اس کو پورا کرنے کا مفہوم ہے ہاں پورا کرنے کے مفہوم اس وقت جب آپ کے ساتھ کچھ نور ہوگا جب کچھ بھی نور ہوگا تو پورا کرنے کا مفہوم ہی بے معنیٰ ہے لہذا زیاں نگرانی اگر ہم یہاں اپنے دل کو گناہوں سے پاک رکھیں گے تو وہاں ہم نورانی چہرے میں ظاہر ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کے نور کو اور مکمل کریں گے تو یہ دعا جو ہم ابھی یہاں پڑھتے رہیں سچائی سے پڑھتے رہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بڑھتے رہیں ہاں جی اور ہمیں گناہوں سے بچاتے رہیں اور جو کچھ ہم چاہتا ہو اس کو معاف کریں تو اللہ تعالیٰ آپ گناہوں کو برشے گا اور آپ کا دل منور کرے گا یہاں سے جب ہم منور ہو کے عالمِ اصد میں جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو جو ہے ایسے نورانی حالت میں آپ میدان حشر میں داخل ہو جائیں گے میرے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو اس نور کے ساتھ قیامت میں امی مشرونے کے توحیر تھا.